رحمٰن <تصفيق> الحمد للہ رب ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبت ایہ سبو ان لن یقدر علیہ آحد یقولو اہلکت مالا لبدا ایہ سبو ان لم یراہ آحد حلم نجعل لہو این و لسات و شفتین و هدین و نجتین فلکت حمل عقبت وما ادراکم العقبت فراقبدي او عاام في يو من ذ مخ يتي من ظ مقراب او سکی نظمت بر س قال من الذيين آمنتوواسو ب ص وتوواسو مرحما ولائك صحابون میںنا والنا کا فرود بآيات ناهم صحاب مش عليهنارا صدق لا لا ن و صد کا رسول اللہ و منقلوبہ ناب القرآن وضیِ اخلاق ناب القرآن و دخل نلچن یا طب القرآن وار بلقرآن کالار تعلیٰ و تبارہ کافی شاہبی بھی مخ ان اللہ نبی یا تسلیمہ محبوبہ العالمین تمام حمد و وثنا تعریف و توسیع اللہ جلّا مجتو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاش جہاد بھی اللہ ہے اللہ جہمدنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امامہ رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دادا رجوب مالک رقاب امامہ فخر ارب و عجب والی کون و مقام سیاہ لا مکان سیدِ انسو جان سرورِ لادا خان رے تابا سر اشن مہوشان ماہبا شہن شاہ حسینہ تطن مائے توران سر خیل زہرا جمالہ جدوائے سب اذن نور ذات لمل ذن بائے سی تقوی نِ عالان فخر آدم وبنی آلان اوہ الد ماتغ صاحب علم اشرا، معصوم آمین احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناظمی اپنی عقیدتوں تو ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ سیاح رمضان مبارک پوری برکتوں کے ساتھ ہمارے میں موجود ہے اس ماہ کا ایک ایک لمحہ سعادتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب, جب ماہی سیام کا مزانہ آتا ہے تو جنت, جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے سارے دروازے, دروازے, دروازے بند, بند کر دیے, دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ لیے جاتے مسجدوں کے پھاٹک کھل گئے گھر گھر تلاوت کلام مجید ہونے لگی لگی کا سما کتنا حسین اور دل فریب ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں مسلے بچے ہوتے, ہوتے, ہوتے ہاتھوں میں آتا ہے اگر تم رمضان کی قدر, قدر کو جان دو تم جام چاہو جام پورا سال رمضان رہے یہ اتنا بابرکت اور مہینہ ہے اس کی ایک ایک ساتھ کے اندر اللہ کی رحمتیں بھری بھری اور اللہ تعالیٰ اس ماہ نور کے ایک ایک لمحے کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے اور کتنے کی اس ماہ نور میں جہنم سے آزادی اور نجات ہوتی ہے میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ قرب افطار کے ان حسین لمحوں میں قرآن مجید کا داطا سننے کے لیے ہم یہاں حاضر, حاضر ہوئے اللہ, اللہ تعالیٰ, تعالی میری زوبان زوبان پہ کلیمت الحق جاری فرمائے جو, جو کہ ہے ہے آپ کے سامنے سورت آج نشست میں تلاوت کرنے دلاوت کا شرف حاصل, حاصل کیا ہے اور اس سے ضمن ذیل میں کچھ باتیں بات آپ کے گوشت گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلیمت الحق جاری فرمائے ارشاد فرمایا, فرمایا لا اقسم بہازن بالت مجھے اس شہر کی قصد چونکہ یہ صورت مکی, مکی, مکی ہے لہذا, لہذا شہر, شہر, شہر سے مراد شہر مکہ ہے اب شہر مکہ, مکہ, مکہ کی قصد کیوں, کیوں فرمائی گئی گئے ذہن کئی چیزوں کی, کی سمت جاتا, جاتا, جاتا ہے, ہے یہ وہ بابرکت شہر, شہر, شہر ہے جس, جس کے میں اللہ کا بابر کر جاتا ہے یہ وہ گھر ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت جلال ٹپکتی ہے اس کو دیکھ کر اہل ایمان کے دلوں پہ لرزہ تاریہ جاتا ہے اللہ کا خوف اور خشیت دلوں دل پہ تاریہ ہوتی ہے اس کی حیبرت حیبر حیبر حیبر کا دلوں دل کے دل دل دل دل اوپر ایک پرکیف سما ہوتا ہے تو یہ بابرکت گھر اس شہر کے بست واقع ہے اور اس شہر کی عزت اور عزمت کا حوالہ ہے اس لیے اس شہر کی جو قسم فرمائی گئی ہے شاید اس لیے اسی قابط اللہ کے جنوب مشرقی کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے یہ جنت سے لایا گیا اور اللہ کے اس کونے میں نصب کیا گیا گیا اہل ایمان اس پتھر کی طرف لپکتے ہیں بڑھتے ہیں اس کو چومنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں اپنی, اپنی اکلوتی, اکلوتی اولاد, اولاد کو چومنے, چومنے, چومنے کے لیے بندے میں مقامی میں ابراہیم یہ کابت اللہ کی شرخی دیوار کے بالکل سامنے ہے اور یہ وہ پتھر ہے جس کی چھاتی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہو گئے ہیں اور اس کو, اس کو مسلح, مسلح بنانے, بنانے کا حکم دیا گیا ہے اس, اس, اس پتھر کی وجہ سے اس شہر, شہر کی قسم, قسم پرمائی گئی تھوڑا سا آگے آجائیں پہ چاہے زمزم ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڈیاں رگڑی تھی اور اللہ نے چشمہ جاری کر گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی خیرات قیامت تک دنیا لے رہے ہیں اور, اور اس پانی, اس پانی میں شفا بھی ہے وہ پانی غذا بھی ہے وہ پانی دوا بھی ہے جس نیت کے ساتھ آب زمزم پیو اللہ تعالیٰ نیت کو پورا فرما دیتا ہے جو دعا کرو اللہ آب زمزم پیتے ہوئے ہر دعا کو قبول فرماتا یہ ایک حوالہ ہے شہر کا تو اس لیے شہر کی فرمائی گئی خیال یہ بڑھتا ہے آگے اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جن میں حضرت حاضر سلام علیہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی اب قیامت تک اللہ تعالی نے ان ان پہاڑیوں کو کو پتھروں قرار دیا یہ اللہ تعالیٰ اور قیامت تک حاجیوں کو ان پتھروں پہ دوڑنے کا حکم دیا گیا حضرت حاضرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل موجود ہوتی تھی لیکن یہ کیوں دوڑا جن لوگوں لوگ نے حج کیا ہے لوگ اسلام تو عمل کے حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد کام چھوڑ دیا جائے اب حضرت حاضرہ تو پانی کے لیے دوڑی اور یہ پانی کی بوتل بغل میں لٹکائے ہوئے دوڑ رہا ہے پانی کے لیے تو نہیں دوڑ رہا بیٹے کے لیے دوڑ رہا ہے بیٹا, بیٹا, بیٹا بھی ساتھ دوڑ, دوڑ رہا دوڑ ہے درمیان تیز دوڑ رہے تو یہ بھی میری بندی دوڑی تھی تم ان راہوں پہ چلو گے میں تمہارے اوپر تو سفا اور مربا اللہ کی نشانہ یہاں وہ ہے جبلے نور ہے جس پر اسلام, اسلام کی پہلی, پہلی وحی نازم, نازم ہوئی, ہوئی اور پھر قرآن اترتا رہا, رہا تو اس لیے اس شہر کی قسم, کی قسم فرمائی گئی, گئی, گئی تو ذہن میں یہ کئی خیال, خیال آتے, آتے ہیں شاید جبل, جبل, سور جبل سور ہے اس وجہ سے اس شہر کی, کی قسم فرمائی گئی, گئی, گئی لیکن اللہ تعالیٰ جللہ شاہر نے آگے واضح و دوٹوٹ فرما دیا مکہ عظمت کا بہت بڑا حوالہ ہے اور اس میں مقام ابراہیم ہے اس میں چاہے زمزم ہے اس میں صفہ مروہ ہے اس کے اندر حجرِ اسود ہے کعبہ اللہ ہے یہ عظمت کے بہت بڑے حوالے ہیں لیکن کہا میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس میں یہ ساری عزت والی چیزیں ہیں لیکن مالک نے کیوں شہر کی قسم پرما رہا ہے کہا وَآنْتَ حِلُّمْ بِحَازَ الْوَلَدْ اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو تو چلتا رہا نے خور میں ناز کیا ہے اس شہر کی فضاؤں میں تیرے سانسوں کی خوشبو بسی تو شہر مکہ عظمتوں کے اور بھی کئی حوالے, حوالے تھے थे थे थे اور اگر یہ دوسری آیت نہ ہوتی تو یقینا بہت سارے لوگوں کا ذهن इधर ही جاتا اور اس پر مناظرے ہوتے کہ اس شہر کی قسم اسی لیے کھائی گئی اس شہر میں مکہ المکرمہ ہے مقام ابراہیم میں چاہ زمزم ہے لیکن مناظرے کا موضوع کم از کم اس باب میں تو ختم ہوا کہا محبوب اس شہر مکہ کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیرے پائے ن کے بوسے شہر کی و انت ہی تم محبوب تو ان گلیوں میں چلتا رہا وا والد و ما اور محبوب, محبوب تیرے باپ, باپ کی قسم, کی قسم, قسم, قسم, قسم, قسم, قسم, قسم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور ان کی جو اولاد ہے اس اولاد کی قسم تو اللہ تعالی جل شانہ نے یہ قسمیں فرمائیں اس شہر کی قسم فرمائی جس شہر کے اندر محبوب کے جلوے تھے اللہ اکبر محبوب رہے ہیں اللہ قسم فرما لیے اس علماء کا اختلاف ہے مکہ افضل ہے ہے اس اس وقت وہ یہ کہ بزرگ فرماتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا جب مدینہ میں آگے تو مدینہ تو جب مکے میں تھے تو کریم نے جتنی برکتیں تم نے مکے میں رکھی تھی دو گنا برکتیں مدینہ تو یہ نسبت کی بات ہے جہاں وہ ہوں گے وہاں برکتیں ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر ایک, ایک بار, بار وہ, جدر وہ جدر سے سے گزرے, سے گزرے ہیں نص ہزار بار ادھر سے ہوا میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدر دیکھا سرکار نظر یقین جانے اگر محبت کی نظر مل جائے تو بندہ طواف کرتے ہوئے بھی ڈھونڈتا ہے کہ ان راہوں سے محبوب گزرے ہوں اللہ حق پر حق چاہے زمزم, زمزم آئے آئے اے اے اے سفح سفح پہ اجالے ہیں اور مدینے میں بھی جو اجالے ہیں یہ ان نفو سے کچھ سیاتی جو ہے وہ برکتیں ہیں حضور کی سانسوں کی مہک آج بھی وہاں موجود ہے وہ کیا تھا نا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے چاند, چاند لمحوں کے لیے پہرے تھے تم, تم جس پیڑ کے لیے, لیے سنا ہے آج تک, تک, تک, تک اس پیڑ, پیڑ کا سایا مہکتا ہے آج, آج بھی وہ خوشبو ہے آج بھی وہ روشنی ہے تو کہا محبوب مزے اس شہر, شہر کی, قسم کی قسم اس لیے, لیے کہ شہر, شہر میں تو جلوہ فرما ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم یہ قسمیں فرما کر کیا کہا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ ہم نے انسان کو مشکت میں رہتا ہوا پیدا کیا انسان, انسان کی زندگی, زندگی کا مقصد, کا مقصد, مقصد یہ نہیں ہے, ہے کہ وہ آسائشیں اور سہولتیں سہولت ہی تلاش کرتا ہے کہ اس, اس کے لیے زندگی, زندگی میں کوئی کتھل مرحل مرحلہ نہ, نہ, نہ ہو یہ ایک, ایک مرد اور ایک اور انسان, انسان جو, جو اپنی, اپنی انسانیت کے جوہر سے آگاہ ہے یہ اس کا مطالبہ نہیں ہوگا بلکہ وہ تو کہتا ہے کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی, کی دنیا کا درویش, درویش ہوں میں شاہ ہی بناتا نہیں آشیان یعنی انسان مشکتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا بلکل آسان زندگی کوئی تکلیف نہ پہنچے مخمل کے فرش پہ بھی چلے تو پاؤں میں موچ آ جائے کلہ کھانے سے بھی جو ہے وہ دات ہلتے چلے جائیں یہ ایک مرد کی پہچان نہیں ہے انسان کو اللہ نے مشکتوں اور دکھوں کے اندر رہتا ہوا پیدا کیا ہے تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کرے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام اقبال نے کہا تھا کہ کھڑا ہونے کا نام جوانی خواہشات میں تسکین کی راہ تلاش کرنے کا نام جوانی ہے تو اقبال کہتا ہو بتاؤ کیا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام تو انسان مشکلوں کے پردے میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے اس کو پہاڑوں کی چٹانوں لہٰذا فرما کر کہا اور قسم مکے کی شہر محبوب کی قسم کیوں فرمائی اس لیے شہر میں حضور نے پتھر کھائے تھے اس شہر کے اندر گڑے اس شہر کے اندر ڈالی گئی شہر کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر راستوں کی تکلیفیں تم نے صحیح اور حادثہ میرے نام پہ صحیح محبوب اس شہر ہم نے انسان کو آسائشوں میں رہتا ہوا نہیں بلکہ دکھوں کے ساتھ ٹکراتا ہوا پیدا ہوتا وہ حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے وہ کشمکش کے اندر کود جاتا ہے وہ ہنگامہ خیر شر کے کے اندر ایک بن ہے وہ آسان زندگی کا متلاشی نہیں ہے بلکہ محبوب تیرے شہر قسم جس شہر میں تیرے ہیں جس شہر کے اندر محبوب تجھے کپڑے ڈال کے تاؤ دیے گئے جس شہر کے اندر دکھ پہنچائے گئے اس شہر کی قسم انسان کو مشقتوں میں اور تکلیفوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا ہے تمام سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت پھولوں کی واقعہ یاد آیا تو ایک بادشاہ تھا نا وہ پھولوں کی لونڈی اس کے لیے روزانہ ایک دن آیا ان پھولوں پہ, پہ سوتا ہے تو ساری زندگی وہ بادشاہ کے لیے آج تیار کر کے ایک لمحے کے لیے سارے دن کی تھکی ہوئی تھی آگے بادشاہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا دیکھا کہ اس کی سیج پہ ایک لونڈی لیٹے اس نے فوری بجائی حاضر خود کہا اس کو پکڑو اور الٹا لٹکا دو اور اتنا دو مارو کہ اس کی جان نکل جائے, جائے, جائے تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں, بادشاہوں کی سیج, سیج, سیج ہے ایک لونڈی کو یہ جزر کہ وہ بادشاہ کی سیج اوپر اس لونڈی کو پکڑا الٹا لٹکا کے جلاد کوڑے مارنا شروع کر دیے جب کوڑا لگتا ہے وہ چیختی ہے اچانک چیختے چیختے میری جان نکلنے کو آتی تو تکلیف کی وجہ سے کہا ہستی کیوں ہے میں نے سوچا میں چند لمحوں کے لیے اور اتنی تکلیف آ رہی ہے جس کو عمر ہو گئی سوتے ہوئے اس کا کیا ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے دکھ کوئی نہ ہو گھر میں آسودگی گاڑی میں آسودگی میں کوئی کام نہ کروں میرے لیے مشقت نہ ہو آسودگی ہو جائے یہ جو ڈبل شاہ کا کاروبار چلا یہ بھی اسی ہر بندہ چاہتا تھا یوں میرے پاس پیسے ا جائیں نہ مجھے کام کرنا پڑے نہ دماغ لڑانا پڑے نہ مجھے اپنے عذاب کو حرکت دینی پڑے تو یہ انسان جو ہے وہ کیسے سوچ رکھتا ہے جبکہ اللہ تعالی نے قسمیں فرما کر کہا محبوب ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا دوسرا جو ہے اس کو ایک ازیت گئی میرے لیے قرآن اس مزاج کو سمجھے کہ یہ تو مرد کے ساتھ ہوتا یہ کشم کشت کے ساتھ جاری رہے گی حالات کا ٹکراؤ تو اس کے ساتھ رہے گا اس کو تو ان دکھوں سے گزرنا ہوگا اس بھٹی قدر اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا تو اس کو تکلیف آئے گی لیکن پریشانی اس کی وہ نہیں ہوگی واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے جب بندہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کر دے تو اسے غم غم کر اور جب بندہ کہتا ہے یہ سونا میرے دکھ میں چرا ج دے دے میں, میں سکنو سکن سکن چلے ڈاما پھر وہ جلتی ہوئی چیخہ کے اندر بھی مسکراتا ہوا چلاک لگا جبریل پوچھتے بھی, بھی, بھی ہیں کہ آپ تو کہہ لو کہ مجھے اس لکھ سے بچا لیا جائے اللہ کا نام لیوہ توحید کا پرستار دنیا پہ ایک ہے اور وہ بھی آگے میں کود رہا ہے تو جوابا خلیل علیہ السلام کہتے ہیں جبریل بتاؤ نا ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا کہ مجھے آگ میں جلایا جائے اس کی مشیت کے بغیر ہو گیا یہ کہا رب جلیل نے کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہ بھی تو پھر انسان کے لیے دکھ دکھ نہیں رہتا بلکہ اس دکھ کے اندر سے بھی انسان نظر پیش کرنے پڑتا تو کہا تو انسان کو ہم نے مشکتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے دکھ اس کا گھیرہ کریں گے بیماری اس کا گھیرہ کریں گے غربت پس مانگی اس کو تکلیف دے گی لیکن یہ حالات کا جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے لیکن انسان کی ایک اور فطر جب پھر اس کے پاس بولت آ جائیں اس کے, اس کے پاس, پاس اقتدار آ جائے, اقتدار آ جائے, جائے, جائے تو یہ کیا کہتا ہے کہتے ہیں یہ گمان کرتا ہے اللہ اس پر کسی کی طاقت یہ تو اتنی دولت ہے ہے گن مین اس کے پاس دائیں بائیں آگے پیچھے چوکس رہتے ہیں اس کا کوئی کیا ہے یہ خرید لے کچہ یہ یہ کا دولت سے تو یہ گمان کر لیتا ہے اس پر کسی کی طاقت نہیں چلتی یہ میں نے دیکھو مال خرچ خرچ کرتی ہے یعنی اپنے اس مال کی نمائش کرنے بیٹھ جاتا ہے بہانے بہانے شادی, شادی کرے گا تو فضول خرچیوں پہ پتہ چلے کو بتاتا نا یہی پانچ لاکھ کا بنا ہے بہانے بہانے کہتا ہے تو مریض سیر کرنے گیا تھا تو پانچ لاکھ کا خرچہ آ جا وہ تو بیمار, بیمار ہو جائے, جائے تو بعد میں لوگوں, لوگوں کو بتا کہ میں گیا تھا یہاں کیوں لوگ کہتا ہے میں کر دیا بہت سارا کیا یہ ہے کو کسی نے دیکھا نہیں جو, جو یہ کر رہا ہے جو دادے عیش دے ہے جس, جس پہ مال اڑا رہا جہاں خرچ کر رہا ہے ہے یہ کوئی نہیں اسے دیکھ رہا آگے فرمایا اس کی اپنی آنکھیں نہیں تھیں کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی تھی والے شان ایک زبان دو ہوٹ نہیں دیے دینا دائینا دائینا خیر, خیر اور, شرق اور شرق دونوں, دونوں دکھا دی دی جس کو فلق آقابا آقابا لیکن یہ مشکل گھاٹی چڑھائی مشکل نہیں چڑھائی پیسے اڑا دینا یہ اس کے لیے آسان تھا تھا مری جا کے پانچ لاکھ خرچ کرانا یہ تسکین کا سبب تھا اس کے لیے اس کا نفس خوش ہوتا تھا یہ فضول خرچیوں کے اندر دعوت کر کے اور ڈھیگے مارتا ہے میرے تعلق ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر دیے دعوت میں اس پر اس کے نفس کو تسکین ہوتی تھی لیکن کہا جو مشکل ہے اس میں کو کے قرار کا سبب ہے لیکن یہ اس گھاٹی پہ نہیں وہ کیا کیا ہے مشکل مشکل وہ کسی ہوئے کی کسی آ جا جاتا یہ جو پانچ لاکھ مری میں اڑایا ہے اس کی بجائے بہتر نہیں تھا کہ یہ بچیوں کی شادی کر دیتا یہ تیرے لیے نہیں تھا وہ بوڑھے باپ جن کی بیٹیاں ان کی دہلی پہ دیدیز جوان, جوان ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہیں کرتا کہ ان کے کے پاس دینے لیے جہیز موجود نہیں ہے تو چپکے سے جا کر رات کے اندھیرے کے اندر ان کی مٹھی کے اندر یہ پانچ لاکھ روپیہ دے آتا اور اسے یہ بھی تاکیب کرتا کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے تو تیری روح کو تسکین نہ نصیب ہوتی اور یہ میری تھی تھی تھی ایسا ایسا ای تصویر سات اخباروں میں چھپنی چاہیے اس طرح عادی ہو گیا غریب کی غربت کا تماشا دیکھتا ہے اور اس کا اشتہار لگاتا ہے تو بھول گیا ہے ان دکھیوں کو پریشان حالوں تو, تو, تو جو ہے وہ امیر لوگوں کی افطاری کر کے فضول خرچہ کرتا ہے لیکن کبھی تو نے غریبوں کو بھی, بھی پوچھا کہ تمہارے گھروں میں نان شبینہ بھی ہے یا کہ نہیں تم نے کبھی ان کو بھی پوچھا کہ جو فضول روزہ افطار کرتے ہیں اور شہری وقت کے بھی خشک روٹی رکھ لیتے, ہوا ہوا ہوا رک لیتے ہیں ان کا بھی کبھی خواہش کی بجائے بہت ساری مشکل گھاٹی کیا تھی وہ مشکل جب خوشحالی کے دیتے ہو تو کسی کو کھانا کھلا دینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن جب خود انسان کو اپنے لیے پریشانی بنی ہوئی ہو پھر کسی کو کھلانا یہ یہ ہے ہے اور بہت بڑی نیکی یتیم کو کس یتیم کو جو قریبی ہو دور کے یتیم کی بھی ترغیب ہے شہریت میں لیکن یہاں قریبی یتیم کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ پیچھے کہا گیا یہ مشکل کا اس لیے, اس لیے کہ انسان اپنے, اپنے قریبی, قریبی یتیموں, یتیموں کی جب, کی جب مدد, مدد کرتا, کرتا ہے بتیجوں کی بانجوں کی تو اس میں معاشرے میں بز سے داد نہیں ملتی سارے کہتے ہیں کہ, کہ اپنوں کے ساتھ ہی کر رہا ہے لہذا انسان, انسان ان کو تو باز, باز, باز نظر انداز باز کر دیتا, دیتا ہے اور, اور دوسروں, دوسروں کی مدد کر کر کے داد لیتا ہے وصول کرتا ہے اس لئے کہ مشکل گھاٹی یہ جی جو قریبی رشتہ داد تھے غریب و یتیم جو تھے ان کی مدد کرتا تاکہ ترے نفس میں بھی شاک ہوتا اور اس پہ جو ہے وہ تری قبولیت بھی ہوتی او مسکین انظامت یا ایسے مسکین جو خواہ کالوب ہیں ایک تو وہ مسکین ہیں کہ اگر, اگر ان کو خیرات دی جائے, جائے, جائے وہ تمہاری تم سخاوت کا ڈنڈورہ پیٹیں گے لیکن یہ وہ ایسے مسکین ہیں کہ اضامت ربا جو مٹی سے ملے ہوئے ایسے ان کی خطہ آ ہے اگر تم چمچے سے جا کے ان کو خیرات دیاؤ, دیاؤ گے تو وہ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورہ نہیں پیٹیں گے لہٰذا اس کی طرف انسان مائل نہیں ہوتا بلکہ اس سمت مائل ہوتا ہے جہاں اس کا اشتہار لگنا ہو تو کہا کہ مشکل گھاٹی یہ ہے خاک مسکین من آماما. اور مقربا بس آپس میں وہ صبر کی بصیتیں کرتے, دن کرتے دن ہیں دن اور ایک اور دوسرے, دوسرے کو ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی ہیں معاشرے میں دو ہی ایک طبقہ خوشحال اور ایک طبقہ بدحال دونوں, دونوں کی ذمہ داری کی کی بیان, بیان, بیان کر جو بدحال میں دورے پڑتے اور جب جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میں گر پڑتی سطح بھی کھل جاتا اور بڑی پریشانی ہوتی ہے میرے دعا کر کہ مجھے اس نے فرمایا اگر, آگر تو کہے, تو کہے میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر, اگر تو صبر کرے تو اللہ جنت عطا عطا دا دا دا دا اللہ عورت کیا حضور مجھے جنت والا سودا ہے میں صبر کر لیتی ہوں یہ چار جان کی زندگی ہے دوروں میں گزر جائے نہیں لیکن اتنی مہربانی تو فرما دیں کہ جب میں گروں تو میرا سطر نہ دورے ضرور تو لے کر میں اس کے دورے بدلے میں بھی اس کو جنت ترغیب دی گئی ان لوگوں کو جو دکھ میں مبتلا ہے جو مصیبت میں مبتلا جو بےچارے بدحالی میں مبتلا ہے پریشانی اور کو کہا تم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا ہوتا لہٰذا تم ان پہ سرخاب کے پرتونی لگے ہوئے تمہاری جھولی میں دولت زیادہ آ گئی پڑھے لکھے سمجھدار دانا بینا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور تمہیں اگر دولت زیادہ دے دی گئی تو اس کو اپنی دانائی شمار نہ کریں تمہارے جیسے دانا گلیوں میں رک رہے تم اپنی محنت میں اس کو مثال نہ دیں تمہارا سے زیادہ محنت کرنے والے یہاں نہیں پہنچ پائے جہاں تم جہاں اس لیے, اس لیے ان کو, ان کو کہا کہ ان کے حصے کا جو رزق, جو رزق ہے وہ بھی وہ ہم بھی نے تمہاری جولی میں ڈھال دیا تاکہ تا تا تمہیں تا سباب ملے اور تم ان کو دھونڈو ان کو تلاش کرو اور ان کو خیرات کر کے ان کی دعائیں بھی لو اور اللہ کے کرم کے حق تار ایک طبقے کو کہا سبر کر کے دکھائے اور دوسرے طبقے کو دو کہا کہ رحم کرو تاکہ ایک سبر کر کے عجر پائیں ایک رحم کر کے عجر پائیں اور حضور کی ساری امت اللہ کی رحمتوں کی حق تار دیں لیکن جو ہوا جو کیا ہے ہمارے معاشرے کے, کے اندر جو دکھی جی جی ہے وہی وہ مو مو مو لازم مو لازم لازم رہا رہا خود توڑ رہا ہے اور دوسری طرف جو مالدار ہے جو آسودہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے دولت کے اوپر وسائل کے اوپر اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے ان گولہ کا اس کے اندر کیا حق ہے اور اگر ان کو دیتا بھی ہے تو تجلیل کر کے دیتا ہے قرآن کو ہم سمجھیں اور معاشرے کے دونوں طبقے اور غریب طبقہ اور اور یہ مل جل کے بیٹھ جائیں ایک بیٹھ جائے دوسرا رحمت کرنے بیٹھ جائے بتاؤ معاشرے کے اندر کوئی دکھ موجود رہے جب کوئی خار موجود ہو تو پھر دکھ دکھ بھی نہیں رہتا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا یہ الگ بات ہے کہ تم آئے تو کوئی نہیں ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں جب کوئی دکھ بٹانے آ جائے تکلیف کا ساجی بن جائے تو پھر تکلیف, تکلیف, تکلیف نہیں رہتی دکھ, رہتی دکھ اس وقت عذیت لاک بن جاتا ہے جب انسان تڑپ رہا ہو کوئی حال پوچھنے والا بھی اس لیے معاشر کے ان دونوں طبقوں کی ذمہ داریاں قرآن نے اس آئیت کی اور یہی اس صورت کا عمود ہے کہ آو او سمت سمت دونوں دونوں دار آ اور اپنی لاکھ پہ لگائے ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن ہم نے کبھی یہ نہ دیکھا کہ ہماری گلی کے اندر کتنی بچیاں ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک پیلے نہیں ہو رہے اور ان کے پاس جہیز بھی ہے آئیے آئیے آئیے ہم قرآن سے روشنی اور اپنے وہ لوگ جو اللہ کی رحمتوں کے حقدار لیکن ہمارا حال تو میں کہا کرتا ہوں حال یہ ہے کہ عید کے دن بھی ہم تفریق میں مبتلا ہوتے ہیں ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن کا ایک کونا کاٹ کر دوسرا کتے کے آگے ڈالنا ہوتا ہے اور دوسری, دوسری طرف, طرف بیوا, بیوا کا یتیم بچہ عید کے دن بھی چھاپے لگائے آلو چھوڑے بیچنے, بیچنے پر مجبور ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے کی اور یہ ہمارے معاشرے کا تفاوت ہے کاش کے ہم اس دن غبارے بیچتے ہوئے بچوں کو قریب کریں اور اپنے بیٹوں کو بھی سارے غبارے خرید لیں ان سے سارا سامان بھی خرید سکتے ہیں یا ان کو ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر میرے اور آپ کے آپ کے لیے تو عید کا انتظار ہو اور صحابہ کا تو عید پڑھائیں گے لیکن آخر کریب راستے کے اندر ایک بچے کو دیکھ کے اور پوچھا اور بیٹا, بیٹا آج آج تو دن ہے اور تم رو رہے یتیم بچے کو گئے لباس پہن لیا گیا اس کو قریب کیا چہرے کھلنے کھیلنے حقا کریم کا دل اور پسی جا اس کو قریب کر کے احساس محرومی مزید ختم کرتے ہوئے کہا بیٹا کیا یہ تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری امی لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے اس نے کہا یہ رشتے مجھے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے اب ایک اگلی سے سنین اور ایک اگلی سے وہ بجتین بچہ بڑھ رہے ہیں اور بچے بھی اپنے کاش ہم اپنے معاشرے کے دکھ دو موسم آ رہا ہے یہ رمضان ہمیں اپنے بھوک سے احساس ہوتا ہے کہ لیکن لیکن لیکن وہ لوگ, لوگ جو, جو ترستے ہیں کو معاشرے کے کے بھی بھی دکھوں میں شریک ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہماری اوپر نازل فرمایا